اے لوگو جو ایمان لائے ایمان والو اللہ سے مدد چاہو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے یہ پہلے بھی گزر گئی پہلے پارے میں آئی تھی نا کہ صبر کے ذریعے اللہ سے مدد چاہو اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد چاہو دو باتیں ہو گئی یہاں اس کا یہ اضافہ فرمایا کہ ان اللہ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو صبر کرتے ہیں صبر کا مطلب آجزی نہیں صبر کا مطلب ہے ڈٹ جانا جس کام کے کرنے کا تہیہ کیا ہے اس کام کو کرنے کے لئے آدمی محنت کرے کوشش کرے جس آدمی میں ہمت نہیں ہے نا کام کرنے کی وہ کچھ نہیں کر سکتے ہمت بلند چاہیے اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو ان لوگوں سے محبت ہے جن کی ہمتیں بلند ہمت اگر بلند نہ ہو کوئی کام دنیا میں نہیں کیا جا سکتا اربوں کا ایک شاعر کہتا ہے منطلب سحر سہر جو آدمی چاہے کہ زندگی میں بڑا بنے اس میں یہ ہمت ہونی چاہیے کہ وہ راتوں کو سحر میں تبدیل کر سکے پوری پوری رات محنت کر کے جب رات کی تاریکی کو وہ سحر میں تبدیل کرتا ہے تو پھر جا کر کہیں کام بنتا ہے اس لیے جو لوگ بھی دین اور دنیا میں کسی بھی مقام پر پہنچے ہیں بڑی ہمت بڑی محنت کے بعد پہنچے ہیں ہم لوگوں کے سامنے چونکہ ان حضرات کی زندگیوں کا آخری دور ہوتا ہے نا تو ہم سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں اتنی زیادہ اللہ نے شہرت مقبولیت اور اللہ نے جو انہیں اپنی طرف سے رتبہ دیا ہے یہ سارا کچھ کس وجہ سے ہمارے سامنے وہ دور نہیں ہوتا جس دور میں انہوں نے محنت کی ہوتی دم ہے دم اور راتوں کو سحر میں تبدیل کیا ہوتا ہے اللہ نے کہا ہے میں ان لوگوں کے ساتھ ہوں جو صبر سے کام لیتے ہیں یعنی اپنی راہ میں صحیح مقاصد کے حصول کے لیے جتنی بھی تکالیف پریشانیاں جتنی قربانی دینی پڑتی ہے دیتے ہیں اور اپنے آپ کو اس پر پابند رکھتے ہیں اپنے مقصد سے نہیں ہٹتے